بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأسدو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسدو أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهددى بيدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وشحب ہما فی دنیا مروفہ و طب لمن انا بل تم فعن ابم تعملون معزز ناظرین لگاتار ہمارے گفتگو لقمان علیہ السلام کی وصیتوں سے متعلق چل رہی ہے کل جس اہم وصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا وہ تھی والدین کے ساتھ حسن کی وصیت اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے مقام مرتبے کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی اسی سے متعلق آج بھی گفتگو ہماری ہوگی اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے پڑھی گئی ہے صرف اسی آیت کی مختصر تفسیر کر کے اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے کیونکہ اب رمضان کا آخری اشرہ داخل ہو گیا ہے اس لیے ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اللہ آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے آئیے پہلے اسعائد کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد مختصر تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ انجا ہدا کا کا بھی ماں علیہ صلاح کا علم کہ اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تم پر اس بات کا دباؤ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو تو تم ان کا کہنا نہ ماننا فلا طوما ان کی اطاعت نہ کرنا ان دونوں کی بات کو نہ ماننا و صاحب ہما پھر دنیا البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا طبی لمن انا بلئی اور ان کی راہ پر چلنا جو میری طرف جنہوں نے انحبت کی میری طرف جو جھکے ان کی راہ پر چلنا تم میل امرجی عقم تم سب کو میری طرف پلڑ کر کے آنا ہے فو ان اب بھی تو تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں تمہیں خبردار کروں گا اس سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت بیان کی گئی تھی کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ جب والدین کے اتنا اونچا مقام ہے تو ان کی ہر بات ماننا گویا کہ اولاد کے لیے ضروری ہوگا تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں کلیئر کر دیا وضاحت اور سراحت کر دی کہ اگر تمہارے ماں باپ شرک کرنے پر تمہیں ابھاریں تو تم ان کو تم ان کی اطاعت نہ کرنا یعنی والدین کی بات انہی میں مانی جائے گی جہاں اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہوگی اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی تو اسی صورت میں ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی اب والدین سے مراد یعنی وہ بھی ہیں جن کے والدین مشرق ہیں اور ان کی اولاد کو میں سے کسی کو اللہ نے دین قبول کرنے کی توفیق دی مسلمان ہو گئے اب اگر ان کے ماں باپ انہیں شرک کی کتاوت دیں شرک کا کام کرنے کے لیے حکم دیں تو اسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی اگرچہ ان کا بڑا اونچا مقام ہے لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کے کی حدیث اللہ تعالیٰ مخلوق فی معصیت الخالق جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی مخلوق کوئی بھی ہو ماں باپ ہوں یا اس طریقے سے بھائی ہوں اساتذہ ہوں علماء ہوں حتیٰ کہ علماء بھی اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی علماء کی اطاعت مشروط ہے شرط کے ساتھ ہے ان کی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسی صورت میں ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ مقدم کیا جائے گا جہاں ٹکراؤ کی صورت ہوگی وہاں اللہ رب العالمین کے حق کو مقدم کیا جائے گا تو اساتذہ ہوں والما ہوں امہ ہوں ان کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب وہ کتاب و سنت کے دائرے میں ہوگی کتاب و سنت کے موافق ہوگی تب ان کی بات پر عمل کیا جائے گا اور اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا اور ہر امام نے ہر عالم نے جو بڑے بڑے اماں گزرے ہیں سب نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی ہے سب نے ہمیں یہی نصیحت اور وصیت کی ہے کہ اجاس الحدیث بھابا مذہبی صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے میری بات دیوار پہ مار دینا اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو قرآن کے خلاف ہو میری باتوں کو دیواروں پر مار دینا اور جب ان ائمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر فرمی آتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں یہ چیز نافذ تھی جب بھی انہیں کتاب و سنت کی کوئی بات ملتی تھی کسی کے ذریعے سے صحیح ذریعے سے سقا کے ذریعے سے فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے اور اپنی پوری پرانی باتوں سے رجوع کر لیا کرتے تھے یہ تمام اماء کا کلام رہا ہے تمام اماء کا یہ عمل اور شیوا اور ان کی یہ خصلت رہی ہے اور یہ ان کے ان کا دستور رہا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک مسئلے کے اندر کبھی کبھی ایک امام کے کئی قول ملتے ہیں جی ہاں امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا تو دو مذہب ہے ایک پرانا اور ایک نیا پرانا جب وہ عراق میں تھے اس وہ مذہب اور نیا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جب امام احمد امام احمد کے شاگرد امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے تو نیا مذہب ان کا جب وہ مصر کے اندر آئے اور اس طریقے سے علماء سے علم حاصل کیا تو ان کا جو نیا مذہب ہے آپ دیکھیں پرانا اور نیا مذہب باقاعدہ ان کے ہاں یہ دو اصطلاح ہے پرانا مذہب اور نیا مذہب تو جیسے ہی ان کو حق بات ملتی تھی فوراً پرانی بات سے رجوع کر لیتے تھے اور کتاب و سنت کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کوئی بھی امام ہوں چاہے امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام مالک ہوں امام شاسعی ہوں امام محمد الحمبل ہوں یا اور دیگر عیدم کرام امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے مسائل سے انہوں نے رجوع کر لیا اور جب ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کی ملاقات امام مالک سے ہوتی ہے تو انہوں نے بہت سارے مسائل سے رجوع کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے استاد ہمارے شیخ ہوتے تو وہ بھی اپنے پرانے مسائل سے رجوع کر لیتے تو اس طریقے سے تمام امِ کرام کا یہ دستور تھا ان کا یہ معمول تھا کہ جب انہیں حق بات ملتی تھی تو پرانی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور یعنی اگر واقعات بیان کیے جائیں ان کے تعلق سے تو لمبی گفتگو ہو جائے گی ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بات ہمیں سمجھ آتی ہے ان کے شاگردوں نے ان کے تلا نے یا ان کے تعلق سے جنہوں نے کتابیں لکھی ان کی سیرت پر انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں ساری باتیں بیان کی ہیں لہذا ہمارا بھی دستور یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کو مقدم کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت غیر مشروط ہے کوئی شرط نہیں ہے بلا شرط لیکن علماء اور اینما کے اطاعت ماں باپ کے اطاعت حکمرانوں کے اطاعت مشروط ہے اگر کتاب و سنت کے موافق ہوگی تو ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا اگر اس کے خلاف ہوگا تو ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور ان میں ان کی نصیحتوں پر عمل ہے ان کی وصیتوں پر عمل ہے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے ساری حدیثوں کا علم ہے یا پورے سب کچھ میرے مجھ سے کوئی بڑا دنیا کے اندر نہیں ہے وہ فوق اکلعالم جی ہاں اور انہوں نے کہہ کر کے اپنا دعاً بچا لیا ہے کہ جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا مدار امام شافر کہ میں زندگی میں مرنے کے بعد بھی اپنے ان تمام اقوال توجہ کرتا ہوں جو, جو حدیث کے خلاف ہوں سب نے ہی بات کہی ہے امام محمد امام شافی امام مالک امام حنیفہ اور اس طریقے سے اور امام اوزائی اور امام ابو صور اور امام ابن و امام شعبہ جتنے بھی ام کرام گزرے ہیں سب نے ہی بات بیان کی انہوں نے اپنا دامن بچا لیا جی ہاں اور وہ ہر حال میں عجر کے مستحق ہوتے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علم کے حدیث وسط الحاق فا فلو اجران عید حاکم اور عالم جب اشتہار کرے اور حق پر پہنچ جائے تو اس کو دوہرا عجر ملتا ہے اور اگر حق پر نہ پہنچے تو اسے ایک اجر ملتا ہے تو ہر حال میں وہ عجر کے مستحق ہوتے ہیں لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان کی ان باتوں کو لے جی کتاب و سنت کے موافق ہے کیونکہ ان کی وصیت اور نصیحت ہے اور یہی حقیقت میں ان کی اتباع ان کی اطاعت ان کی پیروی کرنا ہے یہ اطاعت نہیں ہے کہ ان کی ہر ہر بات کو مان لیں جو کتاب و سنت کے خلاف بھی ہو ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی یا حدیث پہنچی تو غلط طریقے سے پہنچی یا انہوں نے اس کا معنی دوسرا سمجھا یا اس طریقے سے ضعیف راوی کے ذریعے پہنچی یا اور بہت سارے اس کے اسباب علماء نے بیان کیا ہے لیکن ہم تک جب بات پہنچ جائے صحیح حدیث پہنچ جائے تو ہمیں فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے ان دونوں پر انسان کو عمل کرنا صلب صالح کے فہر کے مطابق جیسا کہ آگے بات ہمارے سامنے آئے گی تو اگر کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات ہو تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا ماں باپ کا کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ ہو اللہ اس کے رسول سے پڑھ کر کے ان کا مقام نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی کوئی بات ہوگی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ان کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی باتوں کو چھوڑنے میں ان کی توہین نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے امام کی ہم بات چھوڑ دیں گے یا اماموں کی بات چھوڑ دیں گے تو ہم انہوں نے گویا کی توہین کر دیا اگر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے تو سب سے بڑی توہین گویا کہ وہ لوگ اللہ کے ال کی کرتے ہیں جو اللہ کے اصل کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے اصل کا صاف فرمان ہے صاف حدیث ہے صاف اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے نہ اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی واضح جیسے دن کے دوپہر میں سورج ایک دم واضح ہوتا ہے اس اس ایسی حدیث ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے اماموں کی جیسے ان کی باتوں ان حدیثوں کو رد کر دیتے کہتے ہیں کہ ہمارے امام کو حدیث نہیں معلوم تھی کیا تمہیں سب سے بڑے عالم ہو کیا یہ حدیث تمہارے پاس صرف پہنچی ہے کیا ان کے پاس نہیں پہنچی تھی ارے بھائی ان کے پاس پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی اس کا علم اللہ تعالی کے پاس آپ کے پاس پہنچی آپ کو عمل کرنا ہے اور آپ کے امام نے بھی بات یہی کہی تمام اماموں نے یہ بات کہی ہمارے امام سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں ان کی تباہ کرنا ہے کے سامنے کسی کی بات کو آگے نہیں کرنا جی ہاں اگر ہم نے ان کے سامنے کسی کی بات کو آگے کر دیا تو گویا کہ ہم نے ان کی توہین کی اور یہ یعنی یہ سخت جرم ہے یہ جی ہاں اور آپ دیکھیں کہ علم کرام سے پہلے بھی دین تھا مسلمان تھے کیسے عمل کرتے تھے وہ لوگ کس طرح کیا سب کے سب عالم تھے وہ کیا سب کے سب حافظ تھے کیا سب کے سب امام تھے یا علم رکھنے والے تھے نہیں ان میں عالم دیتے تھے ہر طرح کے لوگ تھے جی ہاں صحابہ کے زمانے میں اسلام افریقہ تک پہنچ گیا تھا کیا سب کے سب لوگ عالم تھے کیسے کس کی اتباع کرتے تھے وہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جاتی تھی صحابہ کا عمل بتایا جاتا تھا اور لوگ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے لہٰذا ہمارے لیے کتاب و سنت ہمارا بھی فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جائیں ایک اللہ تعالیٰ کتاب اور دوسری میری سنت جب تک ان کو مضبوطی استاہ میں رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو ہوگے تو اگر انسان کو ہدایت پر رہنا ہے گمراہی سے بچانا تو کتاب و سنت کو اپنانا ہے کیسے کتاب و سنت کو سبب صالین کے نہج الفیم کے مطابق الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ان کی بات نہیں لی جائے گی جی تو چاہے ان کے والدین مشرق ہوں اور ان کے اولاد میں سے کسی کو اللہ علیہ اسلام کی توفیق دی تو اپنے والدین کی بات کو نہیں مانے گا وہ شرک کے کی باتوں میں کفر کی باتوں میں دنیاوی باتوں میں ان کی بات مانے گا جیسا کہ آگے آ رہا ہے یا یہ کہ ماں باپ مسلمان ہیں ماں باپ یہ دوسری صورت ہے یا دوسری قسمت لیجیے کہ ماں باپ مسلمان ہیں لیکن ماں باپ شرک کرتے ہیں ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دی توفیق دی صحیح راستے پر آ گیا توحید اسے مل گئی بہت بڑی دولت ہے توحید کی توحید سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے توحید سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے دین کی اثاثی توحید پر ہے خالص توحید پر بنیادی خالص توحید پر ہے اس سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے تو اگر کسی بندے کو مل جائے تو صرف نعمت کو قبول کرنا چاہیے الحمدللہ للہ آج لوگ قبول کر رہے ہیں الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر اللہ حربہ میں تعطیل رکھی جیسے ان تک کتاب و سنت کی باتوں کو پہنچتی ہیں باتیں الحمدللہ وہ بدعات کو شرک کو خرافات کو چھوڑ کر کے توہد سنت کو غیر لگاتے الحمد للہ اسی لیے صلب صالحین کا منحع جو رقیرہ اور ان کا طریقہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ عام ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے اس کے اندر پیچیدگیا نہیں صاف ستھرا ایک آسان جس طریقے دین اللہ نے آسان بنایا اسے وہ آسان ہے ایک دم جی ہاں اور کتاب و سنت یہی دو چیزیں ہمارے لیے ہیں تو اگر ان کے ماں باپ انہیں شرکی کی دعوت دے چڑھاوے کہیں کہ بھئی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چلائیے جا کر کے فلاں جگہ طراف کیجئے وہاں جا کر کے جانور دبا کیجئے غیر اللہ کے نام پر یا قبروں پر جا کر کے سجدے کیجئے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی یہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنا لہذا ایسی صورت میں کوئی بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ جب ماں باپ کتنا اونچا مقام ہے تو کیا ان کی ہر بات مانی جائے گی اس کا جواب ہے کہ ان کی ہر بات نہیں مانی جائے گی وہی بات مانی جائے گی جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے سب سے اونچا اللہ اور بابن کے ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شاد می اقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان گئے تو انہیں اپنی والدہ سے بہت پیار تھا بڑی محبت تھی سب کو اپنی والدہ سے محبت ہونی چاہیے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ تمہیں نیا دین قبول کر لیا تم لا مذہبدین ہو گئے ہو جیسے آج بہت سارے لوگ جو قبر پرست ہیں شرک کرتے ہیں بدعت و خرافات کرتے ہیں جب کوئی شخص توحید کو غیر لگاتا ہے سلف صالین کے مناج کو اپناتا ہے اہل حدیث اور سلفی بنتا ہے تو انہیں تانا لوگ دیتے ہیں کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اپنا مذہب چھوڑ دیا تم تو لا دین ہوگئے تم تو ایسے ہوگے ویسے ہوگے نا اس بلّہ نظال ان کی اس ایسے لوگوں کی پذیرائی ہونے چاہیے ایسے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے تو اللہ رب العالمین ہی بیان فرمایا کہ نہیں اگر ان کی بات اس کے خلاف ہوگی جی کتاب و سنت تو ان کی بات نہیں پکڑ کی جائے گی تو سعد بن جبھی اوقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ تم نے نیا دین قبول کر لیا ہے جی ہاں حالانکہ دین اللہ رب العامن کا ایک ہی اور وہ ہے اور وہی دین جو اللہ رب العامن نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا جی ہاں اور یہی اصل دین ہے یہی ایک ہی دین ہے جی ہاں تو انہوں نے کہا کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی اور میں اسی بھوکے رہوں گی اور لوگ تانا دیں گے تمہیں بعد میں جب میں مر جاؤں گی کہ تم اپنے ماں باپ کی اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے والے ہو تم نے خطا رہی رہنے کی اپنی والدہ کے ساتھ تو ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا وہ کھا نہیں کھا رہی تھی پانی نہیں پی رہی تھی دھوپ میں رہتی تھی سایہ نہیں حاصل کرتی تھی اپنے آپ کو تکلیف دے رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا جو مجھے تکلیف ہوگی تو ایک دو دن گزر گئے تو ساتھ میں بھی اوپاس نے کہا اپنے اپنی والدہ سے اے میری والدہ اے, میں ایک جان نہیں سیکلو اگر جان قربان ہو جائیں تو قربان ہو جائیں اور برباد, برباد ہو جائے لیکن میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو دین اللہ رب العمین نے مجھے دے دیا جی ہاں کیونکہ انہوں نے شرک پر بلایا کہ تم اپنے پرانے دین کی طرف آ جاؤ جو شرک کا دین ہے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ایک جو مانے سینکڑوں مائیں ہم اس کے نام پر ختم کر دیں گے کیونکہ ماں باپ کا ہے مقام مرتبہ لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ان کا مقام بڑا نہیں ہو سکتا جب ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت برا عزم ہے اور کسی بھی صورت میں دین کو نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے پھر کیا کھانا کھانا شروع کر دیا پانی پینا شروع کر دیا جی ہاں تو یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی والدین ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں اولاد ہو جو بھی ہوں اگر وہ کسی کو شرک کی کفر کی اور گناہوں کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی یہ ضابطہ ہے یہ معیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے نبی فاتح اللہ تعالیٰ مخلوق ننفی معاشرت الخالق جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کا حق سب سے بڑا لہٰذا اس کا قول سب سے بڑا رہے گا سب سے بڑا ہے اللہ کا قول اس کے نبی کی حدیث اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے نہ معاشرہ ہے نہ ملک ہے نہ اور کوئی ہے نہ اس طریقے سے ماں باپ ہیں نہ سماج ہے نہ عالم ہے کوئی نہیں سب سے بڑی چیز اگر ہے تو کتاب و سنت قرآن اور حدیث ہے تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پر بک دیا کہ اگر تمہیں وہ شرک کی طرف بلائیں دعوت دے تو ان کی بات کو میں نہ ماننا فلا ہوا ان کی اطاعت نہ کرنا جی وہ صاحب ہوا پھر دنیا لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھے سے پیش آنا دنیاوی جو چیز ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا اس سے واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اگر ماں باپ مشرق بھی ہیں اور ہمیں برائی کی طرف بھی بلائیں تو ان کی تو بات نہیں ہم مانیں گے لیکن دنیاوی طور پر ان کے ساتھ اچھے سمپیش آئیں گے حسنیں سلوک کریں گے ان کے ساتھ جی ہاں دنیاوی ضرورتوں کو پوری کریں گے انہیں تحفے تحائف دیں گے انہیں خرچ دیں گے ان کا خیال رکھیں گے ان سے ان کی خبر گیری کریں گے اور ان کے بارے میں پوچھتے رہیں گے پیسے بھیجیں گے علاج کرائیں گے بیمار ہو جائیں گے یادت کریں گے ان کی خدمت کریں گے اور ان اور حسنِ سلوک سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے تمام دنیاوی ضروریات ان کی پوری کی جائیں گی تمام حتیٰ کہ غیر مسلم ہیں تو بھی ان کی دنیاوی ضروریات پوری کی جائیں گی لیکن ان کا ان کی بات نہیں مانی جائے گی جی ہاں تو اخلاق ایک الگ چیز ہے اور ان کی باتوں کو ماننا ایک الگ چیز اخلاق سے آئیں گے وہ خالقنہ سب خلقن حسن سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں سب کے ساتھ مسلمان غیر مسلمان جانور انسان سب کے ساتھ ہمارے نبی نے خود دیا سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤں. اسلام میں سب کے ساتھ احسان کی تعلیم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کیجئے سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے اچھا معاملہ کیجئے تو اچھا معاملہ کریں گے ہم ان, ان کی دنیاوی ضرورتوں کو ہم پوری کریں گے لیکن جہاں دین کی بات آئے گی اللہ اس کے رسول کی بات آئے گی تو ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ قاعدہ بہت اہم ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کوئی بھی ہو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا لہذا ان کی باتوں پر کسی کو مقدم نہیں کیا جائے گا جی اگر صحابہ کے اقوال ایما کے اقوال پیش کیے جائیں تو وقت بہت نکل جائے گا لب لباب ہی ہے خلاص کلام ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کی بات کو مقدم نہیں کیا جائے گا اللہ رب اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ فلاں ان کی اطاعت نہ کرو ان کی باتوں کو نہ مانو ان چیزوں میں لیکن وہ صاحب ہما پھر دنیا معروف لیکن دنیا میں ان کے ساتھ تم اچھے سے پیش آؤ اور بھلائی سے پیش آؤ ان کے ساتھ جو زندگی اور کی ضروریات ہیں جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ان کی پوری کرو آج اللہ حما کی وہ طبی صبی المن اور جو میری طرف دھک گئے جنہوں نے میری طرف انعبت کی میری طرف پلٹے اور میری باتوں پر عمل کیا جو دین میں نے بھیجا اس کے اوپر عمل کیا ان کے راستے کو اپنانا وہ کون لوگ ہیں وہ مومنین ہیں جمع اپنے کثیر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ من اناو علیہ المومنین ہیں وہ مومن یعنی جو اللہ پر ایمان لائے اس کے نبی پر ایمان لائے اور دین پر کما حقہ مکمل طور سے عمل پیرا ہوئے وہ مومن مراد ہیں اس طریقے سے امام قرطبی فرماتے کہ ہاتھ ہی وسیعت الجمیل عالم یہ پوری دنیا والوں کے لیے وصیت ہے کہ ان لوگوں کی راہ کو اپناؤ جن کی مومنین کی راہ کو اپناؤں وہ دِی شبی الامبیا و صالحین اور یہ انبیاء اور نیک لوگوں کی راہ ہے انہیں کا راستہ ہے یعنی انبیاء اور صالحین اور جو مومنین ہیں ان کے راستے کو اپنانا ہے اس طریقے سے امام بغوی نے فرمایا ہے شاید کی تفصیر میں کہ اے دین امن اقبال علاتا یعنی اس دین یعنی ان لوگوں کے دین کو اپناؤ راستے کو جو میری جنہوں نے میری اطاعت کی میری اتباع کی میری پیروی کی وہ نبی واصحاب ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہے اور ان کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ابن نے کا قول نقل کیا کہ یہاں پر مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ اس طریقے سے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس عثمان طلحہ زبیر صادر بقاص عبد الرحمٰن بن عوف اور اس طریقے سے اور دیگر صاحب کرام تشریف لائے تو آپ انہوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی لوگوں نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہوگی کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں کیونکہ یہ سچا دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لہٰذا ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حتو کر صدیق نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور یہ شاید سب لوگ جانتے ہوں گے یا عام طور سے لوگ کہ وہ کر صدیق غزی اللہ عنہ کی دعوت پر چھ صحابہ کرام یعنی یعنی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دس میں سے چھ ابوکر صدیق غزی اللہ عنہ کے کہنے پر بھی سلام لیے تھے کتنا بڑا اعزاز ہے ابو کے صدیق کے لیے کہ جن دس خوش نصیبوں کو ایک مجلس مغالبی نے جنت کی بشارت سنائی ان میں سے چھ ایسے ہیں جو ابو کے صدیق غضی اللہ عنہ کی دعوت پر انہوں نے سلام قبول کیا جی ہاں اس سے معلوم ہوتا کہ انسان کو حق ملے تو اسے اپنے سینے میں سی محفوظ نہ کر لے اپنے حد تک محظوظ نہ رکھے بلکہ اس حق کو لوگوں تک پہنچائے اس کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں دار ہیں بھائی بہن ہیں والدین ہیں ماں باپ ہیں اور رشتے دار ان تک پہنچائے دیکھیں الحمدللہ لوگ مبلک سعودی عرب آتے ہیں یا اور دیگر جگہوں پر جاتے ہیں جب انہیں حق کی راہ ملتی ہے قبول کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچائیں سنت کو لوگوں تک پہنچائیں توحید کو لوگوں تک پہنچائیں ذمہ داری ان کی بنتی ہے یعنی نہیں کہ اپنی ذات تک محدود کر دیں لوگوں کو نہ بتائیں ان کو چاہیے کہ ان کو وسیع کرتے رہیں بتاتے رہیں جی ہاں اور دین ان تک پہنچاتے رہیں صحیح دین کو تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب آئے تو آپ لوگ اسلام کی دعوت دی اسلام قبول کر لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر کے گئے تو وہ سارے قسع لوگ اسلام لے آئے تو پھر فرماتے کی فیاح اللہ علیہ صابقۃ اسلام یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا یعنی ازبقیت ان کو حاصل ہے یا پہلے پہل لوگوں میں سے انہوں نے اسلام قبول کیا اسلمو و برشاد ابھی بکر عبی بکر کی رہنمائی سے کی وجہ رہنمائی سے ان کی, سے ان کی دعوت سے یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد و بکر وضی اللہ تعالی وہ بھی مراد ہیں اور پورے صرف صالحین ہی کے اندر داخل ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے مومنین ہیں اور جب صلب صالحین کہا جاتا ہے تو صحابہ تابعین طب تابعین داخل ہوتے یہ صلب صالحین اور صالحین کی قید اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ سب اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے ان کے دل پاکیزہ تھے انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا اور ان کی زندگی کا اورنا بچھونا تھا کتاب و سنت نبی کی ہر بات پر عمل کرتے تھے قربانیاں دی انہوں نے سب کچھ کر دیا اسلام کے لیے دین کے لیے جی ہاں تو صحابہ تعاون طب تعاون جن کی عمربی نے تعریف کی ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا تین دور کے لوگ ہیں جن کی عمربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے اور یہ تین بہترین صدیاں ہیں پوری کائنات کے اندر اس سے بہتر صدیاں نہیں گزری لہذا ان کی راہ کو اپنانا ہے اور کتاب و سنت کو انہی کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے دوسرے میں اللہ فرماتا ہے کی عمین و شاقیق رسول بہت طبعین الحداء وہ یہ طبی غیر صبیر مومنین جو اللہ کے سر کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنین کی راہ کے علاوہ دوسرے کی راہ کی تباہ کرتا ہے نو الہی ماتو وہ جدھر چاہتا ہے ادھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں وہ نسلحی جہنم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ سعد مسیرہ برا ٹھکانہ ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کی راہ کو چھوڑ دینے والے کو گمراہ قرار دیا کا جانم کی ادھر بنے گا جدھر چاہتا ہے جاتا ہے ادھر ہم اس کے لیے نکیل ڈھیلی کر دیتے ہیں اور ادھر وہ جاتا رہتا ہے جی ہاں اس سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ سلب صالحین کے نہج کے مطابق میں اس کو سمجھنا ہے اسی لیے اللہ رب اللہ سبیل من امن انہا جنہوں نے میری طرف انابت کی رجوع کیا اور دین پر استقامت اختیار کیا ان لوگوں کی راہ کو اپناؤ جی ہاں جس طریقے سے انہوں نے عمل کیا اس طریقے عمل کو لہٰذا صرف شاہین ہمارے لیے معتبر ہیں انہیں کے مطابق ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنا ہر انسان اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھے گا قرآن و سنت کو آج دنیا میں سارے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں سب لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کتاب و سنت صرف اتنا کافی نہیں ہے کتاب و سنت کتاب و سنت کیسے آپ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ اپنے فہم کے مطابق اپنے سوچ اپنے عل کے مطابق یا ان لوگوں کی سوچ کے مطابق جن کی تربیت ہمارے نبی نے کی جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا اور جن کے اللہ علامیہ نے تعریف کی نبی نے تعریف کی جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا جتنی جن تین زمانوں کے ماں نبی نے تعریف کی تو یہ سلب صالحین معتبر ہیں ان کے راستے کو بنانا ہے کتاب و سنت کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے ورنہ انسان اگر آزاد ہو جائے تو جو جیسا چاہے گا ویسے ہی کرے گا اس لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں یا دین کی تفسیر اپنے فہم کے مطابق کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں جو آتا ہے اناپ شناب بولتے رہتے ہیں بکتے رہتے ہیں بکواس کرتے ہیں کتاب و سند کے خلاف باتیں بڑھتے ہیں ان کی ساری باتیں بےحودگی پر مبنی ہوتی ہیں جی برا یعنی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں صلاب سالین کا فہم اور ان کا نہج معتبر نہیں ہے وہ اپنی عقل کو معتبر مانگتے وہ لوگ جن کی تربیت ہمارے کی جن کے لیے ہمارے اللہ رب اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہمارے نبی نے جنت کا وعدہ کیا جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے طریقے سے ایمان لاؤ گے تو میں ہدایت ملے گی اور اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری سنتوں کو خلفہ راجدنی کی سنتوں کو لازم پکڑو جس جی زمانے کے آپ نے تعریف کی اچھے لوگوں کی تو ان کا فہم معتبر نہیں ہے ان کی سمجھ معتبر نہیں ہے اور یہ لوگ نئی نئی تفصیلیں لے کر کے آتے ہیں کتاب و سنت کی جو سراسر باتیں ہیں لہٰذا اگر یہ قید نہیں لگائی جائے گی تو پھر تمیز نہیں ہو پائے جائے ہو پائے گی کہ کون صحیح راستے پر ہے یہ تمیز لگانا ضروری ہے کیونکہ سب لوگ کہتے خارجی بھی کہتا ہے اور ایک رافضی بھی کہتا ہے ایک باتنی بھی کہتا ہے اور اس طریقے سے ایک معتزلی بھی کہتا ہے جہمی بھی کہتا ہے اور ایک عشری بھی کہتا ہے معتردی بھی کہتا ہے جتنے بھی غلط عقیدے اور منحج کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت کوئی نہیں کہتا ہم کتاب و سنت کو نہیں مانیں گے اگر کہہ دیں تو پھر مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے لیکن سوال یہ کتاب و سنت کو سمجھو گے کیسے کہ اپنی فہم کے مطابق نہیں جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے تابعین نے سمجھا طبع تابعین نے سمجھا اس طریقے سے سمجھیں گے ان کو یہ ان کا راستہ معتبر ہے اللہ نے حکم دیا اور طبع صبی لبن نہ ان کے راستے کو اپناؤ یعنی صرف کتاب و سنت اپنے فہم کے مطابق کافی نہیں ہوگا یہ غلط ہے یہ کتاب و سنت کو ان لوگوں کی فری سے سمجھو جو جنہوں نے عنابت کیا جنہیں اللہ رب الامی نے مومن قرار دیا جو سب سے پہلے مومنین ہیں ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں ان کے راستے کو بنانا ہے تبھی انسان آوارگی سے بچے گا تبھی انسان کتاب و سنت میں صحیح معنوں پر عمل کر سکے گا ورنہ جتنے لوگ اتنی رائے ہو جائیں گی اور جو جیسا چاہے گا ویسا دین کی تفسیر کرے گا جیسے آج لوگ تفسیر کر رہے ہیں عقلانی عقل پرست لوگ ہیں وہ اپنی عقل کے مطابق جو چاہتے ہیں کہتے ہیں ان کے دماغ میں جو آتا ہے رہتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو مانتے بھی رہتے ہیں لہذا میرے بھائی یہ سراسل باطل ہے کتاب و سنت کو سلب شالحین کے نہج کے مطابق سمجھنا ہے جی ہاں اور ہر وہ انسان جو سلب صالحین کے عقید اور منحص کو بناتا ہے اس کو سلفی کہا جائے گا اہل حدیث کہا جاتا ہے عصری کہا جاتا ہے یہی لوگ یہی فرق ناجیہ ہے یہی طائفہ منصورہ ہے یہی اہر التباع ہیں یہی اہل الصر ہیں یہی طائفہ منصورہ ہیں اور یہ جماعت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی ہمارے لیے زمانے سے ہے اور قیامت کے آخری صبح تک رہے گی جماعت جی ہمیشہ سے باقی جماعتیں آپ دیکھیں سب بات کی پیداوار لیکن یہ جماعت کا سلسلہ اللہ کے سر سے ملتا ہے جی صحابہ سے جا کر کے ملتا ہے یہ جماعت ہمیشہ سے ہمارے ملتا ہے جی. کہ ہمیشہ جماعت رہے گی یہ سارے جو فرقے بعد میں پیدا ہوئے یہ بعد کی پیداوار ہی فرقے شروع میں نہیں تھے اس کا مطلب کون سا فرقہ ہمیشہ سے رہا ہے وہی فرقہ جو صلب صالحین کا فرقہ ہے صحابہ تابین طب کا فرقہ ہے وہ جماعت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ رہیں گے جی ہاں تو یہ بہت ضروری ہے ورنہ انسان کیوارگی مزا... اور مزاج میں اس کے آوارگی بن آ جائے گا اور اس طریقے سے جیسا چاہے گا ویسا کتاب و سمند کی وہ تفصیل کرے گا اپنی عقل کے مطابق وہ حدیثوں کو کہ اہمیت نہیں سمجھے گا سلف صاحم کے عقید اور منحج کو نہیں سمجھے گا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور یہی قید انسان کو باطل والوں سے نکالتی ہے جو یہ کہے کہ ہم سلف صالین کے نہج کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں وہ حق پر ہے میرے بھائی اور جیسے کتاب و سنت کا نام لے رہا ہے تو سارے لوگ اس کا نام لے رہے ہیں اس لیے وہ باطل پر ہے اور اس کا عقیدہ جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا ہے منہج اس کا صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے سلف صالین کی نہج کو اپنانا ہے اور یہ معصوم ہیں سلف شالین کا نہج معصوم ہے یہ جی ہاں اس لیے ان کے نہج کو اپنا بغیر انسان کتاب و سنت پر عمل نہیں کر سکتا ہے جی آج دیکھیے لوگ کتاب و سنت کی اپنی منمانی تعریف کرتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کیا اسلب سالین کے یہاں وہ مانا تھا کیا سلف سالین اس آیت کا مطلب اور معنی ہی سمجھتے تھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ہماقب تم تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کا فیمال یہ معتبر ہے وہ اس وقت اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کے لوگ سمجھتے ہیں سلف سالین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہمارے ساتھ ہے علم سے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کی ذات عرش پر ہے عرش پر جلوہ فروغ ہے اور رحمان اور عرش اس طرح ایک چھوٹی سی مثال میں نے عقیدہ کی مثال دی ہے کیونکہ یہ عقیدہ بہت عام ہمارے ملکوں کے اندر کہ لوگ اللہ کو ہر جگہ حاضر و نازر سمجھتے یہ سراسر غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے اللہ ربام کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات عرش پر جلبہ فروغ ہے تو یہ عقیدہ اور منحج سلب سارین کا پرانا ضروری ہے کیا یہ آئے آج اتری ہے اللہ نے آیت اپنے نبی پر اتاری کیا صحابہ کرام کی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی ہر جگہ سب کا اجماع اس بات پر صحابہ کا تابعین کا طب تعبین کا ہر نبی کا دین ہی رہا کہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر ہے آج آ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ناوز بلّہ تو آپ اگر یہ سلب سالین کے نہج کو نہیں لیں گے فہم کو تو آدمی ایسی تعریف کرے گا ایسی اس کا معنی بیان کرے گا تو جب انسان سلف سالین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتا ہے تو آوارگی سے بچتا ہے اور اس طریقے سے باطل سے بچتا ہے اور وہ وہ پابند ہوتا ہے سلف صالحین کا اس کا عقل اور اس کی عقل اس کا دماغ اس کے پابند ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا وہی کہے گا سلف سالین کا عقید و مناج کے اندر ہوگا کوئی نئی تفصیل نہیں کرے گا کوئی نیا مانا نہیں بیان کرے گا جو مانا کسی نے نہ بیان کیا جی ہاں اور ایک نئی چیز لے کر کے نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب یہ اس کا مطلب وہ مانا کسی نے بیان کیا سلب سالین اس کے خلاف بیان کیا تو اس طریقے سے مر بھائی بہت اہم چیز ہے یہ قید لگانا ضروری ہے کتاب و سنت کو سلب شالین کے نہج کے مطابق وہ یہ طبی غیر سبیل الم اللہ نے فرمایا اتنا نہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول کی نافرمانی کر دیا نہیں ساتھ ہی ساتھ غیرہ سبیل سبیل جو مومنین ہیں ان کے علاوہ کے دوسروں کی راہوں کو بناتا ہے مومن کی راہ کون ہے مومنین وہی صاحبہ تعمین تب جی ہاں تو یہ ضروری ہے ان کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا قرآن ہو یا حدیث ہو پورا دین ان کے فہم کے مطابق ہمیں سمجھنا تبھی انسان صحیح معنوں پر سچی تابیداری اللہ کے رسول کی کر سکتا ہے نہیں کر پائے گا ورنہ فباد خرافات شرک کا امبار لگ جائے گا دین کے اندر جیسا کہ لوگوں نے لگا دیا کہ ہر آدمی جو چاہتا ہے اسے دین سمجھ دیتا ہے اپنی عقب کے مطابق کیا ہر اس کے کرنے میں کیا ہر کرنے میں یہ بھی اچھی چیز تھی اس پر کتنی وداغ لوگوں نے یاد کرنی کتنا شرک لوگوں کے اندر آ عقیدت اور محبت کے نام پر کیا صحابہ کو اللہ کے محبت رہی سب کو محبت تھی جی ہاں تو محبت کا معیار اللہ کے اصول کی تباہ ہے پیروی کرنا ہے آپ کی سچے معنو پیروی کرنا لہٰذا کتاب و سنت کو سرف صالحین کے فہم کے مطابق رہنا. یہ دنیا ضروری ہے یہ. اگر اس کی قید نہیں لگائی جائے گی تو انسان صحیح راستے سے گمراہ ہو جائے گا پھر کس کے مطابق سمجھے گا کتاب و سند کو ملحدین کے مطابق اور جو عقل پرست لوگ ان کے مطابق اور جو مرجیاں ہیں عشری ماتردی اور اللہ کی شفاعت کا اور اسما کے انکار کرنے والے جو اس طریقے سے جہمی اور معتدلی اور اس طریقے سے اہل بدا ط اہل خرافات اہل شرک ان کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھے گا جی اس لیے یہ قید بہت ضروری ہے کہ سلب کے کے اور فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا وہی بات اللہ نے فرمائی جو ہماری طرف جنہوں نے عنابت کی ان کی راہ کو اپناؤ ان کی راہ کو اپناؤ یہ بہت اہم ہمارے لیے ضروری ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فر تم سب لوگ میری طرف پڑھ کر کے آؤ تعملون جو تم عمل کرتے ہو میں ان تمام چیزوں کی تمہیں خبر کروں گا تمہیں بتاؤں گا ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا اللہ حرکم نے ایک طرح کی تحدید کی ہے کہ اگر تم نے مومنین اور سربسارین کے عہض و فہم کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنایا ہم تمہاری خبر لیں گے آؤ گے ہمارے سامنے قیامت کے دن ہم تمہارا حساب کتاب لیں گے کہ تم نے مومنین صحابہ صلب صالحین کے عقید و منحظ پر چلے کہ نہیں چلے یہ تحریر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کے محض اور عقیدے کو نہیں اپناتے لہذا یہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی یہ بنیادی بنیاد ہے یہ بنیادی رکن ہے کہ ہم کتاب و سنت کو دین کو صلف صالحین کے نہج ان کے فیم کے مطابق سمجھیں اور یہیں یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وہ طبی صبی لمنانا بلئی اور دوسری آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے ہمارے نبی بھی ہمیشہ کہا کرتے تھے ہماری صنعتوں کو لازمی پکڑو خلفۂ راجدین کی صنعتوں کو لازمی پکڑو کبھی آپ نے فرمایا کہ جو ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ ہماری یہ عمر تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی کون جنت کے اندر جائے گا فرقہ ہمارے نبی نمائیں جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں یہاں صحابہ معتبر ہیں صحابہ کا فہم معتبر ہے ان کی اور جو ہے ان کے عمل کو دیکھا جائے گا ان کے فہم کو دیکھا جائے گا ان کا عقیدہ منہج دیکھا جائے گا انسان تو کہ صحابہ نے اس دین پر عمل کیا جو دین اللہ رب اللہ نے نب نبی کو دیا ہمارے نبی نے عمل کیا اور ہمارے نبی کو عمل کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا صحابہ کے عمل کو ہمارے نبی نے دیکھا اللہ نے دیکھا اللہ رام نے تعریف کی ان کی اور صحابہ سے تابعین نے لیا تابعین سے طب تعبین نے لیا اور اس طریقے جو بھی ان کے نہج پر چل رہے ہیں ان کے عقیدے پر ایک سلسلہ ہے اللہ کے سل سے لے کر کے آج تک یہ اس پر چلنے والوں کو سلفی اور اہلدیز کہا جاتا ہے ایک سلسلہ ہے میرے بھائی اور ایسا سلسلہ جو کبھی منقطع نہیں ہوا یہ جماعت ہمیشہ سے رہی ہے ہم رہی الحمد للہ اگر جن کی تعداد کم رہی ہے جی ہاں لیکن یہ جماعت ہمیشہ سے موجود رہی ہے تمہارے بھی حکماتی جس پر مئی ہو میرے صحابہ ہیں اس کے مطابق آپ کو دین کو عمل کرنا ہے تبھی نجات ملے گی اگر صحابہ کے منہ جو رقیدے اور فہم کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں نجات نہیں مل سکتی صاحب فرمایا اللہ نے بھائی یہاں فرمایا کہ ہم خبر لیں گے تمہاری اگر تم نے مومنین اور منیرین اور جو سچے معنوں میں مخلصین جو تھے سب صحابہ تابین طب تعابین اور جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا دین کے اوپر اگر ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پیروی کرو گے تو قیامت کے دن آو گے ہمارے سامنے حاضر ہوگے پھر ہم تمہیں خبر کریں گے تم نے کیا کیا کیا نہیں کیا, کیا, کیا, کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو صبح صالح کے نہائج اور عقیدے اور فہم پر قائم رکھے عامربر عالمین و سر وبیر محمد اللہ علیہ و صحب الجمعین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ